الحمد <سؤال> لله الحمد لله والسلام على مولانا النبي واعلى اليه وصحبه اجمعين طلاب الباور لجي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم اجعلنا جاتا پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو تھکے دیتا وہ ایسا ہے یعنی جو دین کو جھٹلاتا ہے وہ ایسا ہے اس کی عادت کیا ہے وہ یتیموں کو مسلمانوں کا کام نہیں ہے, ہے،, ہے۔ کا اخلاقی حال یہ ہے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے آپ مفسر نیچے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اور مصطفیٰ جان رحمت میں طیبات میں کیا حکم نافذ فرمایا ہے نساء کے قفار کا یتیموں کے ساتھ سلوک بیان کیا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں یتیموں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات یہ ہیں اللہ رب العزت یتیموں کے ساتھ پرسکون سے ارشاد فرماتا ہے واات الیتاما اموالہم ولا تبذروا خبيثا من الطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم ان هو كان عقبا كبيرا سورہ نساء ایت نمبر یہ بڑا ہے. دوسرے والا تو، تو ہوا اور دو جسے اللہ نے لیے کا ذریعہ بنایا ہے اور اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے اور مسلمانوں میں بدترین یقین ہو اور اس کے ساتھ پورا سلوک کیا ہے ابن شریف کے ہے روایت ہے تصویر پڑھواتے ہیں بھلائی کرے تو جنت میں اپنی دونوں انگلیاں <عز> ملا دی <Decallionaste> <Twenty> <landed> خود کر کے بھی دکھایا آپ جس کا سنتے رہتے ہیں گاہ میں عمر جیسا نمازی انتظار کر رہا ہے جیسا نمازی انتظار کر رہا ہے صحابہ کی بے قرار جماعت عید کے میدان میں ہے مگر مصطفیٰ کے ساتھ چل رہے تو دیکھ رہے بیٹھو واپس پلٹ کر جاتے ہیں اور مسکرا کر کے عائشہ نظر پہنچتی ہیں جس کے قدموں کو چومنے کے لیے تیار رہتا ہو اس کے ہاتھوں میں انگلیاں کس ہیں لوگوں نے کہا یہ کوئی یتیم بچہ ہے صحابہ نے ہاتھ مارنے ہم بھی یقین ہوتے تو پکڑ کے جی حقوق نہ غریبی پر نظر حالات یہ کو بھی اس میں دیا فلاں سوسائٹی نے سیدوں کی گھرانے کی بات سیدہ فاطمہ کی کنیزوں کی بات گئی مالدار کے پاس دے دو ہیں اللہ دوبارہ نہیں کرتا چیز اگلے بندے دکھاؤ تم سہی دکھاؤ تم سید ہوا پڑتی ہوتی ہوئی یہودی پر نظر پڑی یہودی سے قصہ سنایا نہ ماننے والا یہودی میں تمہارے نانا جان محمد کو مانتا تو نہیں ہوں ان کے نبی ہونے کا آپ چلیے جب تک چاہتے رہیے میں آپ کو کبھی نہیں نکالوں گا تاریخ گواہ ہے تو میں وہ حصہ ہی نکال دیتا کرنا ایسا باپ ہو گیا شکار ہو گئی تھا اور وہ نہ مانا اور کہنے لگا تم ایسے آئے تو تمہارے بیان کی تصدیق کرے قوم وہ اور کو یہ کہتے کہ وہاں سے چل دی کہ میں غریب الوطن ہوں کہاں کہاں سے لاؤں کہاں سے شجڑے لاؤں کہاں سے ثبوت لاؤں کہ ہم سید زاد ہیں کہاں سے بتائیں کہ ہاں ہم بیوا ہو چکے کہاں سے بتائیں اللہ اکبر کبیرہ اس کو بھی دولت کا نشہ چڑھا ہوا تھا یہ نام ثابت ہے کہ وہ ایک مجوسی کے پاس آئی یہودی یہاں انہوں نے مجوسی لکھا کئی روایات یہودی کا ذکر ہے امام کی چاری اس کے پاس اور اپنی کہانی کی, کی, کی, او کی عزتوں نے احترام کرنے میں کوئی منٹ بھی خط... کوئی منٹ بھی فروغ نہیں کیا جو آگے رات گزر گئی تو اس مسلمان امیر نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہو گئی ہے نبی के जो तो भी की करता है हम तो यहां भी वाले है, वहां भी वाले हैं झंडा है उस झंडे के लेकर सारे होंगे करके आए होंगे بات کہ وہ مقام محمود ہوگا لیکن تعریف کر دے ہو وہ حضور کی تعریف ان کو تو ناکھ دے دینا تو میرے زمان میں کئی چیزیں جب دنیا مصطفیٰ کی ناکھ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم کو تصریر کے ہاتھ بھی جھنڈا ہے تو اندر خواہ دے گا حضور کے ہاتھ بھی جھنڈا ہے صلی اللہ علیہ مبارک پر لگول حمدت بان رکھا ہے ایک عظیم الشام مہل کے قریب کھڑے ہیں اور ایک مسلمان مرد آنکھیں بڑھ کر پوچ آپ یہ محل کس کا آپ نے فرمایا مسلمان کا امیر نے کہا کہ میں خدا کو مانگنے والا مسلمان ہوں جیسے یہ اعلان ہوتا یہ ہے وہ فوراً آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ کے میں بھی تو مسلمان ہوں میں بھی تو کرنا پڑھنے والا ہوں یہ مسلمانوں کا محل ہے تو مجھے بھی جانے دیا جائے مسلمان ہے سلمانے <تصفيق> سلمان <تصفيق> <تصفيق> اچانک جاگ اٹھا اور تلاش میں مجوسی نے کہا نہیں میں نے مجھوسی نے کہا کہ بہت ساری برقتیں سونے کے سکے لے لے, لے لے اور دل میں اسے تنگ کرنے کا خیال آیا اور مجوسی اس کی بری نیت دیکھ کر بولا تم لینے آئے ہو میں ان کا تم سے زیادہ اخبار ہوں میں تم سے زیادہ اخبار ہوں دیکھ جنگ میں جانے سے روکا کی کی کی شاہی تھا تھا اچھا برتاؤ کیا جیسے کرتا بلکہ میں نے یعنی میں تھا تو شرابی لیکن ہوئے مجھے جہنم کی طرف اچانت وہ یتیم دور کا تاکہ میں اپنے روی میں قبائیت میں سنایا کر تو ایک بندہ شرابی ہے راستے سے جارا ہے ایک انسان پڑا ہوا ہے نامی کا گندہ پانی اس کے موں پہ لگا ان سے فقط اسے فقط انسانیت کو دیتے ہوئے اس انسان کو جو شراب کے نشے میں لٹا ہوا رہتا ہے اس کو کنارے کیا اس کو کنارے کیا اس کے موں پر وہ نیت انسان جارا تھا شرابی پڑا ہوا تھا ایک اللہ پانا جا رہا تھا شرابی شراب کا نشہ تھا إِنْ لَكَ أَنْ فَالصَّرَاءُ الْقَعِيمُ طَلَقَ لَهُ لَا